السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا اور اس کی انٹروڈکشن کی خاطر میں نے فیبوناچی سیکونس پریزنٹ کیا تھا جو کہ ایک ریکرنس ریلیشن ہے جس میں آپ دو نمبرز کو جمع کر کے تیسرا نمبر نکالتے ہیں اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو وہ ریکرنس ریلیشن دکھائی تھی اور اس کے بعد یہ آرگیومینٹ کہ اگر میں اس ریکرنس ریلیشن کو ایک ریکرسو روٹین کی شکل دے دوں یا ایک ریکرسو الگردم بنا دوں تو یاد ہے وہ میں نے ٹری آپ کو دکھایا تھا جس میں یہ ہو رہا تھا کہ کئی فیبوناچی نمبر جو ہیں وہ ہم بار بار کیلکولیٹ کر رہے تھے اس کی خاطر میں نے جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کہہ سکتے ہیں اس کی خاطر میں نے تجویز پیش کی تھی کہ یہ جو ان نیسری ہے اس کو اوائڈ کیسے کیا جائے اس کی اوائڈنس کے سلسلے میں میں نے ایک اٹریٹو روٹین میموائزیشن کا لفظ استعمال یہ ایک نئی اصطلاح میں نے استعمال کی تھی جس میں لفظ میمو آپ شاید پہچان گئے ہوں گے اس میں ہو یہ رہا تھا کہ ہم فیبوناچی نمبرز جب کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یا ایک فیبوناچی نمبر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے ایک ارے میں یا ہم نے اس کو یاد کر لیا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب یہ ریکرسو کالز چل پڑی تو اگر ایک نمبر ہم پہلے سے کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو ہم نے اس کو پھر دوبارہ کیلکولیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو استعمال کر لیا جب یہ صورتحال سامنے آئی تو جائزہ لینے پہ پتہ یہ چلا کہ اصل میں اگر ہم یہ میموائزیشن والی کاروائی کریں اپنے سوڈو کوڈ میں بھی سوڈو ایلگردم میں بھی تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم فیبوناچی نمبرز نمبر جو ہیں نیچے سے اوپر کی جانب کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس کی بنا پہ میں نے آپ کو فائنلی ایک ایلگریدم دکھایا جس میں کوئی ریکرشن نہیں اور وہ انتہائی سمپل بھی تھا اور وہ ویلیوز بھی کیلکولیٹ کر رہا تھا ہم نے ایلگردمس تو بنائے لیکن ایک کاروائی ہم ہمیشہ اب کرتے آ رہے ہیں کہ جو بھی ایلگردم بناتے ہیں اور خاص طور پہ اگر ایک پرابلم کے لیے ہم ایک سے زیادہ الگردمس بناتے ہیں تو ہم ان کے انالیسز کرتے رہے ہیں کیونکہ ان انالسز کی بنا پہ ہی وہ ایکسپریشن ٹائمنگ ایکسپریشن سامنے آتا ہے جس کے لیے ہم پہ ڈیٹا یا آڈر نوٹیشن استعمال کرتے رہے ہیں اور یہ استعمال کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک الگ جو ہے ٹائم کے حوالے سے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے اور خاص طور پہ کہ ایک الگم دوسرے الگردم سے کتنا بہتر ہے یہی بات ہم اس فبنچی الگردم کے لیے بھی کر لیں اس میں ہم نے اصل میں تین فارمز دیکھی اس میں میں فی الحال جو اس کی پہلی فارم تھی ریکرسیو اور آخری فارم تھی جس کو میں نے اس کی ڈائنامک پروگرامنگ فارم کہا یا جس میں ہم وہ باٹم اپ ایویلویشن کر رہے تھے ان کے میں گریفلی انالیسز پیش کرتا ہوں اور اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو نان ریکرسیو باٹم اپ الگردم ہے یہ کتنا بہتر ہے یہ میں نے دوبارہ آپ کو وہ باٹم اپ الگ دکھایا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ دس گیوز فرسٹ ایکسپلسٹ ڈائنمک پردم ابھی یہ بات اور چلے گی کہ یہ ڈائنیمک پروگرامنگ جو ہے اصل میں یہ فلسفہ آلموسٹ کیا ہے لیکن اس الگریدم کو دوبارہ دیکھ لیجئے کہ میں نے فیبوناچی نمبر n اگر کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں f0 اور f1 کو تو انیشلائز کرتا ہوں 0 اور 1 سے کیونکہ یہ میرے وہ سمجھے بیس کیس ہیں اور اس کے بعد میں ایک لوپ چلا رہا ہوں جو سمپلی fi کی ویلیو کیلکولیٹ کرتا ہے fi 1 کو لے کے اور fi 2 کو لے کے دونوں کو جمع کر کے اور آخر میں پھر اس نے f of n کو ریٹرن کیا میرا نخیال اس سے زیادہ سمپل الگورتم آپ کے سامنے گزرا ہو۔ اب جہاں تک انالیسس کا تعلق ہے اس الگورتم کو دیکھ کے اپ فورن سمجھ کے ہوں گے کہ یہ تو کلیئرلی ایک order n ہے. یعنی کہ اس میں آرڈر سا لوپ ہے جو کہ دو f ویلو کو ایڈ کر رہا ہے اور کی ضرورت نہیں نہ ہی ہمیں کوئی ریکرنس ریلیشن بنانے کی ضرورت ہے یہ تو ہماری وہ سمپل سی لوپ کی مثال یعنی کہ یہ والا جو اٹریٹو ہے یہ order n جو تھا اس کے اب میں اینالس تو نہیں کر رہا البتہ اس کا ایک ریزلٹ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے وہ سیٹا فائی ٹو دا پاور پاور جہاں پہ یہ جو فی یا فائی ہے اس کی ویلو ہے اپروکسیمیٹلی 1.618 جو کہ اصل میں 1 پلس اسکوائر روٹ آف 5 اوور 2 ہے یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اگر آپ فیبناچی جو ریکرنس ریلیشن ہے اس کو سالو کریں تو اس میں یہ ایکسپریشن آتا ہے اس اس کی جو بنتا ہے F کے لیے اس میں یہ آتا ہے میری تجویز ہے کہ آپ فیبناچی ریکرنس جو ہے اس کی سلوشن کی خاطر کتاب میں دیکھیے اور اور جگہ پہ بھی آپ کو مل جائے گی لیکن جہاں تک اس ایلگردم کا تعلق ہے وہ ایکسپونینشل ایلگردم ہے کیونکہ ٹھیک ہے یہ جو فی ہے اس کی ویلیو 1.618 ہے یعنی کہ ایک کانسٹنٹ ہے لیکن دیکھیے اینڈ جو ہے وہ پاور میں آ رہا ہے اور اس حساب سے کہ آپ کے پاس ایک اوریجنل ایلگردم ایکسپوننشل تھا اور جو اٹریٹو ایلگردم ہے وہ اب آلموسٹ لینئر بن گیا تو ایک اور طریقہ یہ کہنے کا کہ اٹریٹو فیبناچی ایلگردم جو ہے ایکسپوننشل سپیڈ اپ خیر یہ تو بات تھی بناچی سیکوینس کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ ایلگردم کافی سمپل بھی ہے لیکن میں نے گفتگو یا یہ ساری تمہید باندی تھی ڈائنمک پروگرامنگ انٹروڈیوس کرنے کے لیے اصل میں شروع میں میں, میں نے یہ کہا تھا کہ ڈائنمک پروگرامنگ کوئی فارمولا نہیں کوئی ایلگردم نہیں بلکہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے یا ایک طریقہ کار ہے جو کہ آپ پرابلم سالف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یاد رہے یہ کاروائی یہ اس طرح کی سوچ کہ پرابلم سالو کرنے کے خاطر بجائے یہ کہ ہم کوئی الگردم فوراً تلاش کریں ہم پہلے ایک اسٹریٹجی سوچتے ہیں ایک اسٹریٹجی ہم نے پہلے دیکھی وہ تھی ڈیوائیڈ اینڈ کانکر ڈیوائیڈ اینڈ کانکر سے ہم نے کیا کیا سارٹنگ ایک پرابلم ایریا تھا جس کو ہم نے ہینڈل کیا وہ سلیکشن پرابلم بھی تھی اور اس طرح کی کئی اور پرابلمز ہیں جو کہ ڈیوائیڈ اینڈ کانکر کر سے بڑی آسانی سے حل ہو جاتی ہیں اسی طرح ڈائنامک پروگرامنگ بھی ایک اسٹریٹجی ہے اور وہ اسٹریٹجی کی تفصیل جو ہے آہستہ آہستہ واضح ہوگی لیکن فی الحال جو ہم کر چکے ہیں کاروائی کے لحاظ سے اس میں یہ بات ایک سامنے آئی کہ پرابلم آپ کے سامنے جب پیش کی جائے گی تو آپ اس کی سلوشن کے لیے کوئی ریکرسو فارمولیشن یا کوئی ریکرنس ریلیشن بنائیں گے جس سے آپ کو وہ فائنل ریزلٹ ملے گا جیسے کہ یہ فیبناچی نمبر تھا البتہ جب آپ نے اس ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا می بی ایون ایز اے سی پلس پلس پروگرام یا جاوا پروگرام یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں تو پھر آپ وہ ریکرسو ایلگردم یا وہ ریکرنس ریلیشن جو ہے اس کو ایک ریکرس پروسیجر میں implement نہیں کریں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ recursion جو ہے وہ اگر ہو بھی تو memoization کے ذریعے آپ کو وہ repetitive work جو ہے وہ نہ کرنا پڑے تو میں نے پچھلے لیکچر کے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ dynamic programming اصل میں ہے recursion without repetition اور یہ جو فبناچی algorithm میں نے آخر میں آپ کو دکھایا اس میں ایک لحاظ سے میں نے ریکرشن کو بالکل نکال دیا وہ درمیان والا ایل ایسا تھا جس میں ریکرشن تو تھی لیکن وہ میموائزیشن کی وجہ سے میں وہ جو انسری یا ریپیریٹو ورک تھا وہ فیبنچی نمبرز کو بار بار کیلکولیٹ کرنے کا اس کو میں نے اوائڈ کیا تو آئیے اب اس اسٹریٹجی کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چند ایک مثالیں کریں گے جو کہ ڈیٹیل کے لحاظ سے کافی لینتھی ہیں لیکن اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ اسٹریٹجی ہے کیا اور آپ کے پاس وہ کیا پرابلم کے کریکٹرسٹکس ہوں یا فیچرز ہوں جس کی بنا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈائنیمک پروگرامنگ جو ہے ایز اے زیادہ مفید رہے گی ڈائنمک پروگرامنگ از اس ریکرشن ود Repetition. Ye main baat phir raha Developing a dynamic programming algorithm generally involves two separate steps. These steps are what are they? First formulate problem recursively. yani Write down a formula for the whole problem as a simple combination of answers to smaller sub-problems. اور دوسرا سٹیپ، بلڈ سولوشن ٹو ریکرس فرام باٹم اپ یعنی رائٹ اینڈ ایلگردم دیٹ اسٹارٹ ود دا بیس کیس اور بیس کیسز اینڈ ورکس اٹس وے اپ فائنل یہ وہ دو اسٹیپس اچھا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان اسٹیپس سے ایک پرابلم کو حل کرنے کے لیے تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی یہ کوئی سارٹنگ پروسیجر نہیں یہ ایک سمجھ لے فلسفہ ہے یہ ایک اپروچ ہے اور وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے پرابلم آئے تو اس کی جو سولوشن ہے جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ فیبوناچی نمبرز نمبرس کیلکولیٹ کرنا ہے اور بعد میں آپ کو میں مثالیں دکھاؤں گا اس میں بھی جنرلی کوئی ایکسپریشن ہے ای e یا ایف یا اس طرح کا کوئی ویریبل ہم استعمال کریں گے جس کی ویلیو ہم نے کسی خاص این کے لیے یا ان جنرل این کے لیے کیلکولیٹ کرنی ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی خاطر ہم ایک ریکرنس ریلیشن بنائیں سولوشن کے لیے یاد رہے ہیں ہم ٹائمنگ اینالیس نہیں کر رہے ہم سولوشن جو ہے وہ ریکرسولی بلڈ کر رہے ہیں فیکٹوریل جو ہے وہ بھی ایک ریکرسیو فارمولشن ہے کیلکولیٹ کرنے کی اگر آپ نے فیکٹوریل کیلکولیٹ کرنا ہے وہ سمپلی ایف اوفین جو ہے وہ این ٹائمس ایف او فین مائنس 1 ہے یہ اس کی ریکرسو فارمولیشن ہے تو اگر آپ اپنی پرابلم کے لیے ایک ریکرسو فارمولشن بنا سکتے ہیں اور اس کو ایز اے ریکرنس ریلیشن اور ساتھ اس کے وہ بیس کیسز بھی بنا سکتے ہیں تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب اس ریکرس ریکرسو ریلیشن کو کسی ریکرسو ایلگریدم سے سالو نہ کریں بلکہ یہ جو ابھی اسٹریٹجی میں نے آپ کو دکھائی ہے پھر والی کہ آپ اس کو کسی طرح باٹم اپ ایویلویٹ کریں یعنی کہ اس کے وہ جو نچلے حصے ایک لحاظ سے سب پرابلم ان کو کہہ لیں جس میں n کا سائز چھوٹا ہے ادھر سے شروع ہوں اور ادھر سے جوڑتے جوڑتے آپ اپنی فائنل سولوشن کی جانب آئیں یا اس گیون n ویلیو کی جانب آ جائیں ڈائنامک پروگرامنگ ایلگردمس نیڈ ٹو سٹور دی ریزل آف انٹرمیڈیٹ سب پرابلمس دس از آفن but not آلویز done with some kind of اے ٹیبل یہاں پہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے جیسے کہ وہ میموائزیشن میں ہم نے دیکھا کہ ریکرنس ریلیشن کو اگر آپ ریکرسولی امپلیمنٹ کریں تو ان recursion ریکرشن کرنے کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس جو ہیں ان کو کسی طرح سیو کرنا پڑے گا اور کافی مواقع ایسے آئیں گے جس میں یہ ریزلٹس جو ہیں یہ آپ کسی ٹیبل میں اسٹور کریں گے ارے میں بھی نہیں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ارے میں اسٹور کریں لیکن عموماً انٹرمیڈیٹ ریزلٹ جو ہیں یہ ہم ٹیبل میں ہی اسٹور کریں گے خیر یہ کاروائی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی فی الحال میں آپ چاہتا ہوں کہ ہم چند مثالیں ڈائنمک پروگرامنگ کی شروع کریں جس سے ظاہر ہوگا کہ یہ ڈائنمک پروگرامنگ ایسے اسٹریٹجی ہے کیا ڈائنامک پروگرامنگ کی مثال کی خاطر میں ایک نیا ایریا آلموسٹ انٹروڈیوس کر رہا ہوں وہ ہے ایڈٹ ڈسٹنس یہ ایک ٹاپک بھی سمجھ لیں اور ایک ڈائنامک پروگرامنگ کی نہایت عمدہ مثال اور ابھی میری گفتگو سے آپ کو یہ ظاہر ہوگا کہ اس چیز کی اپلیکیشن کتنے ویریڈ ایریاز میں ہے کہاں کہاں پہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے شاید آپ کے لیے حیرانگی کا باعث بھی ہو بلکہ یہ کافی لطف اندوز بھی آپ اس سے ہوں گے کہ یہ جو ایلگردم ہے ایڈٹ ایڈ ڈسٹنس کا یہ کہاں پہ اور کیسے استعمال ہوتا ہے ایڈٹ ایڈ ڈسٹنس جو ہے یہ ایز ان الگردم 1966 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو یہ ریلیٹولی نیو الگ ہے اور بلکہ یہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نے نہیں بلکہ ملیکولر بایولوجی یا کمپیوٹیشنل ملیکولر بایوجی کے لوگوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور ابھی میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا البتہ پہلے میں یہ ایڈٹ ڈسٹنس جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں کہوں تاکہ پتا چلے کہ یہ ایڈٹ ڈسٹنس اصل میں ہے کیا ایڈٹ ڈسٹنس پرابلم جو ہے اس کی خاطر یہ چند لفظ میں, لفظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں لیکن ان کی اہمیت اس طرح نہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے پر سٹیٹمنٹ یہ ہے میں آپ کو لفظ دیتا ہوں فوڈ ایف او او ڈی اور آپ نے کمپیوٹر میں یا ہاتھ سے کاغذ پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو تبدیل کرنا ہے لفظ منی میں تو ایڈ ڈسٹنس پرابلم یہ ہے کہ میں اس لفظ کو اس لفظ میں تبدیل کر سکتا ہوں اسینشلی تین آپریشن کے ذریعے وہ آپریشن یہ ہے کہ ایک لیٹر جو ہے اس کو میں چینج کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ F جو ہے اس کا پہلا لیٹر اس کو میں نے ایم سے تبدیل کر دیا یا میں لیٹر انسرٹ کر سکتا ہوں جس طرح بعد میں آپ دیکھیں گے کہ این کے بعد میں ای انسرٹ کروں گا یا میں ایک لیٹر کو ڈلیٹ کر سکتا ہوں جو کہ یہاں پہ نہیں ہو رہا اور چوتھا آپریشن کہ میں ایک لیٹر جو ہے اس کو وہی رہنے دیتا ہوں تو آئیے یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک سوال ہوگا فوڈ کو منی میں چینج کرنے کے لیے میں جو سٹیپس اڈاپٹ کرتا ہوں وہ یہ ہیں سب سے پہلے میں نے لیٹر ایف کو سبسٹیچیوٹ کر دیا ایم کے ساتھ یا چینج کر دیا اس کے بعد جو اگلا لیٹر او ہے اس کو میں نے او ہی رہنے دیا اس کے بعد جو دوسرا او ہے یعنی کہ یہاں پہ اس کو میں اب N سے چینج کر دیتا ہوں دیکھیے میں یہ انڈر لائن اس طرح شو کر رہا ہوں کہ جس لیٹر پہ میں کچھ کروں گا وہ اپنے نیچے یہ انڈر لائن رکھتا ہے تو اس او کو میں اب N میں چینج کر دیا اس کے بعد N اور D کے درمیان میں ایک نیا لیٹر انسرٹ کرتا ہوں جو کہ ہے E اور فائنلی یہ جو لیٹر ڈی ہے جو کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے ابھی تک اس کو فائنلی میں وائی سے تبدیل کر دیتا ہوں یا سبسٹیچیوٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیے کس طرح میں نے فوڈ کو انسرشن سبسٹیٹیوشن اور پھر یہاں پہ سبسٹیٹیوشن کے ذریعے منی میں چینج کر دیا اگر میں آپ کو یہ کہتا تو شاید آپ کسی اور طریقے سے یہ کرتے میں بی آپ پہلے انسرشن کر دیتے اور پھر بعد میں سبسٹیچیوشن یا آپ ڈلیشن بھی کر سکتے تھے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں پہلے چار کیریکٹرس کو ساروں کو سبسٹیچیوٹ کر دوں یعنی اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی اور پھر میں انسرشن کروں اگر میں آپ کو یہ دو الفاظ جو ہیں لمبے دے دو یعنی کہ بجائے یہ کہ اس میں صرف چار لیٹرز ہوں مے بی اس میں دس بارہ اور بلکہ ابھی میں آپ کو مثال دکھاؤں گا جس میں وہ ہزاروں ہو سکتے ہیں تو پھر آپ سوال ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں چینج کرنے کی خاطر یہ جو سٹیپس ہیں انسرشن ڈیلیشن اور سبسٹیچیوشن اور اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ ایک لیٹر جو ہے وہ وہی رہتا ہے یعنی کہ مینٹین یہ چار آپریشنز لے کے آپ نے ایک سینٹینس ایک اسٹرنگ کو دوسرے سٹرنگ میں کنورٹ کرنا ہے ضروری نہیں کہ وہ صرف ورڈز ہی ہوں یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو اصل سوال وہ یہ کہ جب دو اسٹرنگس آپ کے سامنے ہیں تو منیمم نمبر آف آپریشنز کتنے ہیں ایک سٹرنگ کو دوسرے سٹرنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ جو فوڈ اور منی کی مثال میں نے آپ کو دکھائی اس کے کیس میں چار منیمم ہے اور وہ مثال میں نے آپ کو ایکچولی کر کے دکھائی جس میں میں نے وہ لیٹرس کو تبدیل بھی کیا اور انسرٹ بھی کیا اس میں ڈلیٹ نہیں ہوگا ان جنرل یہ چیز ڈٹرمن کرنا کہ ایک سٹرنگ جو ہے اس کو دوسری سٹرنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے کتنے سٹیپس درکار ہیں یہ آپ سمپلی سٹرنگز کو دیکھ کے ڈیٹرمن نہیں کر سکتے اس کی خاطر الگریدم کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ الگریدم ایڈ ڈسٹینس ایلگردم ہے جو کہ ڈائنمک پروگرامنگ کے ذریعے ہی امپلیمینٹ کیا جاتا ہے یہ ایڈٹ ڈسٹینس ایلبریدم کے طور پہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ ایک انتہائی لطف اندوز سبجیکٹ ہے میں آپ کو چند ایک مثالیں دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اس چیز کی افادیت کا بھی احساس ہوگا اور بعد میں جب ہم اس کی ڈائنامک پروگرامنگ فارمولیشن اور اس کے بعد اس کو ہم ایویلویٹ یعنی کہ اس کا حل نکالیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو لطف اندوزی کا ایک اور موقع ملے گا کہ کس طرح ایک سمپل سا البردم جو ہے وہ کتنی فول اسٹریٹجی بن جاتا ہے اور جہاں جہاں اس کی اپلیکیشنز ہیں اس کے لحاظ سے اس کی اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے ایک جانی پہچانی مثال دیکھیے اس وقت میں نے مائکروسافٹ ورڈ کو چلایا ہے جس کی آؤٹ پٹ یا اس کی ونڈو اب آپ کے سامنے ہے میرے خیال میں اس کو دیکھ کے یا پہچان گئے ہوں گے یہ کافی جانی پہچانی اسکرین ہے اس میں میں نے یہ کیا ہے فی الحال کہ ایک لفظ ٹائپ کیا ہے کوئی مضمون نہیں صرف ایک لفظ ہے ایم ای ایس ٹی اے کے جو کہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیا لفظ ہے میں نے اس میں غلطی جان کے ڈالی ہے اصل میں لفظ جو میں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے اسپیلنگ بھی آتے ہیں وہ ہے مسٹیک اچھا یہ کاروائی آپ کرتے ہیں کہ جب آپ مضمون ورڈ میں لکھتے ہیں تو اس میں جنرلی سپیلنگ ایررز ہوتے ہیں تو اس صورت میں ورڈ میں ایک فیسلٹی ہے جس کے ذریعے ورڈ آپ کو جو سپیلنگ مسٹیکس ہیں وہ بھی دکھاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے اور پھر لفظ تجویز کرتا ہے جو کہ اس کا نیبل بدل ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ تو غلط ہے اس کی جگہ اب آپ یہ والے لفظ یا ان لفظوں میں سے کوئی لفظ چنو تو اگر میں یہ کروں کہ اس میں یہ جو فیسلٹی ہے وہ ڈائلگ کے سپیلنگ ایررز جو ہیں وہ کریکٹ کرنے کی خاطر یہاں پہ اب وہ ڈائلوگ آ گیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ان کریکٹ لفظ جو ہے یا وہ کا پورا فکرہ آپ کو نظر آتا ہے جس میں وہ ان کریکٹ جو ہر لفظ ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہوتا ہے اور یہاں پہ پھر وہ سجیشنز آتی ہیں یعنی کہ ورڈ جو ہے آپ کو اس غلط لفظ کی خاطر سجیسٹ کرتا ہے کہ ان میں سے کسی کو چن لو جیسے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ پہلا لفظ جو اس نے سجیسٹ کیا ہے, ورڈ ہے، وہ ہے مسٹیک دوسرا میسٹک تیسرا میسا میٹل مسٹیکن مسٹیکس اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جو اب آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس کو آپ چنے اور اگر وہ آپ یہاں پہ کہیں چینج یا چینج آل تو پھر آپ کے مضمون میں وہ سبجیکٹ جو ہے یا وہ لفظ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا لیکن میرا سوال اب آپ سے یہ جو غلط لفظ ہے ایم ای ایس ٹی اے کے یہ تو یقیناً ڈکشنری میں ہے ہی نہیں یہ تو ہے ہی غلط اور ڈکشنری میں غلط الفاظ نہیں ہوتے ان میں ان کے صحیح جو آ, ہجے ہیں وہ ہوتے ہیں بلکہ یہاں پہ ورڈ نے اس ڈائلوگ یا اس ونڈو کا ٹائٹل ہی یہ رکھا ہے not in ڈکشنری یعنی کہ یہ لفظ تو ڈکشنری میں ہے ہی نہیں تو پہلا سوال کہ ورڈ نے کیسے یہ ڈھونڈا کہ یہ لفظ جو ہے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو ڈیٹا سٹرکچرز سے بائنری سرچ ٹری یا وہ ٹیبل ایپسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یاد ہو تو یہ چیز بڑی آسانی سے ڈٹرمن کی جا سکتی ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک ڈکشنری میں ہے کہ نہیں بلکہ یاد ہے ٹیبل کے لیے میں نے ڈکشنری کا لفظ بھی استعمال کیا تھا یعنی کہ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کا خیر اس کا ڈکشنری میں نہ ہونا وہ تو آپ بھی اب سمجھ گئے اور وہ آسان کاروائی ہے کہ ڈکشنری کو بانی ریسرچ ٹری میں یا ایک ہیش ٹیبل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ یہ ڈکشنری میں نہیں البتہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ورڈ نے کس طرح یہ فیصلہ کیا یا کس طرح یہ چیز ڈٹرمن کی کہ جو غلط لفظ ہے ایم ای ایس ٹی اے کے اس کے لیے سجیشنس جو کہ اب کریکٹ ورڈ ہیں وہ مسٹیک میسٹیک میسا میٹل سے لے کے مسٹیکس تک ہیں یہ ورڈ نے کیسے ڈٹرمن کیا کہ میرا جو غلط لفظ ہے اس کی ریپلیسمنٹ یا اس کے لیے جو سجیشنس ہیں وہ یہ سات لفظ ہیں اصل میں یہاں پہ اب وہ ایڈٹ ڈسٹنس والی بات آ رہی ہے جو میرا غلط لفظ ہے وہ ڈکشنری میں نہیں البتہ جو صحیح الفاظ ممکن ہیں ورڈ نے ان میں سے چاندے کو چنا کاروائی کچھ یوں ہے میرے پاس ورڈ کا اصل میں سورس نہیں تو میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایڈ ڈسٹینس کو کس فارم میں استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ ظاہر یوں ہوتا ہے کہ ورڈ نے لیٹر ایم سے جو لفظ ڈکشنری میں شروع ہوتے ہیں ان کو لیا اور ان کو اور میرے یہ جو غلط لفظ تھا ایم ای ایس ٹی اے کے ان کے درمیان وہ ایڈٹ ڈسٹنس نکالا یعنی کہ میرا لفظ اگر لفظ مسٹیک کریکٹ لفظ جو ہے ایم آئی ایس ٹی اے کے میں اگر تبدیل کرنا ہو تو منیمم آپریشن کتنے ریکوائرڈ ہیں یعنی کہ وہ انسرشن سبسٹیچیوشن یا ڈیلیشن والے اسی طرح وہ جو دوسرے لفظ تھے میسا میٹل ان کو بھی اس نے ایڈٹ ڈسٹنس کے حوالے سے دیکھا اب ایم سے تو کئی لفظ شروع ہوتے ہیں یقیناً وہ سات نہیں آٹھ نہیں بلکہ اس سے کافی زیادہ ہیں. تو ان میں سے جن کے ایڈ, ایڈ ڈسٹینس سب سے کم نکلے ایک خاص وقت تک ورڈ نے ان کو سجیشن والے ڈائلگ میں پرزینٹ کر دیا کہ ان میں سے کسی کو چن لو اور یقیناً اگر آپ نے خود بھی یہ کیا ہو تو جو سجیشن آتی ہیں وہ کافی مناسب ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایم سے شروع ہونے والا لفظ جو ہے اس کو کسی آر سے شروع ہونے والے لفظ سے تبدیل کرے البتہ یہ کاروائی جو ہے دوسری جگہ پہ شاید ایسے نہ ہو وہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے اور جو دوسری مثال میں ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ اس کی اہمیت اصل میں بہت زیادہ ہے ایک لحاظ سے ہماری زندگی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے اور وہ ایریا ہے شن ملیکولر بایولوجی یہاں پہ بایولوجی کا جو لفظ ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں مولیکولر یا ملیکولر بایولوجی یعنی کہ آپ مولیکول لیول کے اوپر اسٹڈی کریں جس میں کہ جو ہیومن سیلز ہیں یا جو بھی سیلز ہوں پلانٹ سیلز ہوں یا جو لونگ جو چیزیں ہیں ان میں جو سیلز ہوتے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کی خاطر یہ جو ایریا ہے ملیکولر بائیولوجی کا یہ کافی اہم بھی ہے اور بہت وسیع ایریا ہے اور اس میں جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے مثال کے ذریعے پیش کروں گا کمپیوٹیشنل ورک کافی زیادہ ہے بلکہ اس میں ایک ایریا جینیٹکس کا وہ تو خاص طور پہ کمپیوٹرز کے بغیر اب تو ممکن ہی نہیں بلکہ آپ نے یہ بھی شاید سنا ہوگا ریسنٹلی کہ ہیومن جین جس میں ہیومن جینز جو ہیں جن سے ہماری شخصیت یا ہم بنتے ہیں ریپروڈکشن کے حساب سے یہ وہ جینز کنٹرول کرتی ہیں ان جینز کا کمپلیٹ میپ کہ یہ ایکچولی ہیں کیا یہ تیار کیا جا رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے خیر یہ ایریا اصل میں کمپیوٹر سائنس کا تو نہیں لیکن اس کو دیکھ کے آپ کو کافی احساس ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کی اپلیکیشن صرف بزنس میں یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں بلکہ آلموسٹ ایوری ایریا جو انجینئرنگ سائنس کا بایولوجی کا یا دوسرے سوشل سائنسز کا اور بھی ایریاز میں یہ استعمال ہوتا ہے تو آئیے میں یہ مثال کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں جو پہلا خاکہ ہے وہ دیکھیے یہاں پہ ٹائٹل میں ہی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے ڈی این اے ڈبل ہیلیکس اگر آپ نے کیمسٹری یا بایولوجی پڑھی ہے تو اس میں شاید یہ چیز آپ کے سامنے سے نظروں کے سامنے سے گزری ہو کہ ڈی این اے مالیکیول جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور وہ ایک ہیلکس کی فارم میں ڈبل ہیلکس ہوتا ہے جس کی تصویر میں نے یہ پیش کی ہے یہ بڑی فیمس تصویر مت خاکے کے لحاظ سے یا یہ جو ہیلکس ہے یہ ایک انتہائی فیمس شکل ہے اور یہ تقریباً آج سے پچاس سال پہلے ڈسکور ہوئی تھی کہ ڈی این اے جو ہے اس مالیکول کا سٹرکچر کیا ہے اس میں ایک ہیلکس جو ہے وہ یہ چل رہا ہے اور یہ دوسرا ہیلکس اس طرح چل رہا ہے اور اس کے درمیان یہ لنکس ہیں اب ان لنکس کی جو تفصیل ہے وہ یوں ہے یہاں پہ پھر وہی ڈبل ہیلکس میں نے دکھایا ہے اور یہ دوسرا ہے ان کے درمیان یہ لنکس جو ہیں یہ نیوکلیوٹائڈس کے ہوتے ہیں یہ بیک بون جو ہے یہ ایک شوگر فاسفیٹ کمپاؤنڈ یا مالیکول سے بنتی ہے یعنی کہ یہ جو ہیلکس ہے اور ان کو آپس میں یہ بیسز یا نیوکلیوٹائڈس جوڑتے ہیں اور اگر آپ ان کو دیکھیں ان میں میں نے لیٹرز لگائے ہیں سی جی اے ٹی اور یہی لیٹرز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اے ٹی سی جی ٹی اے یہاں پہ بھی وہی ہیں ان نیوکلٹائڈس کے درمیان پھر ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں جن کی بنا پہ یہ دونوں جو ہیلکس کے یہ جو سٹرینڈز ہیں یہ بیک بونس ہیں یہ آپس میں جڑتی ہیں اور پھر یہ اس طرح ٹویسٹ کرتی جاتی ہے اور اس مالیکیول کی لینتھ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتی ہے اس میں یہ ملینز میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ فار ایگزامپل ایک جو اس کی ٹویسٹ ہے اس کا اس کی جو لینتھ ہے وہ ہے 3.4 نینو میٹرس یعنی کہ وہ اتنی چھوٹی ہے لیکن جو چیز آپ نے فی الحال ذہن نشی گننی ہے وہ یہ کہ یہ نیوکل جو ہیں یہ صرف چار ہیں سی جی اے اور ٹی اور یہی بار بار رپیٹ ہوتے جاتے ہیں اور اس کا ایک خاص ہوتا ہے یہ نیوکل جو ہیں یہ دوبارہ میں نے ایک اور طریقے سے دکھائے ہیں جس میں یہاں پہ تو وہ ہائیڈروجن بانڈز ہیں البتہ یہ نیوکلائڈ جو ہیں یہ سمپلر مالیکولس ہیں ایڈنی گو سائٹوسین اور اب ہم تھوڑا سا کیمسٹری کی طرف چل گئے ہیں لیکن کاروائی کے لحاظ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو آئیے میں ان مالک کی آپ کو شکل بھی دکھا دوں جو ایڈنی ہے اس میں چار 1 ایک دو تین چار نائٹروجن ایٹمس ہیں اور یہاں پہ این ایچ ٹو ہے اور اس کے علاوہ پھر کاربن ایٹمس ہیں جو گوانی ہے اس کے اندر ایک دو تین چار اور پھر یہ این ایچ ٹو اور ایک آکسیجن ایٹم ہوتا ہے یہ وہ مالیکول ہے جس سے وہ جی جو میں نے دکھایا تھا وہ بنتا ہے اس سے وہ اے بنا یہاں پہ اب تھا جس میں دو نائٹروجن اور دو آکسیجن ایٹمس ہیں اور فائنلی یہ جو سی سائٹوسین تھا اس میں ایک دو نائٹروجن ایک آکسیجن اور این ایچ ٹو جو مالیکول ہے یہ اس میں شامل ہے یہ وہ چار ہیں جس سے وہ لنکس بنتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اگر سی اور جی ہے یا اے اور سی ہے تو ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈنگ کے ذریعے وہ ڈبل ہیلک سٹرکچر جو ہے وہ بن جاتا ہے اچھا اب یہ بات آئی سامنے کہ جو سیل ریپلیکیشن ہے یا ڈی این اے ریپلیکیٹ کیسے ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ انزائمز آتے ہیں جو کہ اس ڈبل ہیلکس کو ان ہائیڈروجن بانڈز کو بریک کر دیتے ہیں بریک ہونے کے بعد یہ ایک اسٹرینڈ اور اس کے جو یہ جی ای والے نیوکلائڈ ہیں وہ آپس میں پھر جڑ کے دیکھیے ایک اپنا ہی لیکس بناتے ہیں اور جو دوسرا اسٹرینڈ اور اس کے چند نیوکلٹائڈ جو ہیں وہ دوسرا اپنا اسٹینڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں یا دو اسٹرینڈ آپس میں مل کے یہ ایک ڈی این اے ادھر بنا اور ایک اور ڈی این ادھر بنا اور اس سے جو پیرنٹ ڈی این اے ہے اس کی دو آگے چائلڈ ڈی ایز یا ریپلیکا ڈی این ایز جو ہے وہ بن جاتے ہیں اچھا یہ چیز اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کس طرح ایک ڈی این اے سے اس کے یہ جو اندر والے ہیں وہ ریپیٹ ہو کے یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے اب اس سے ریپلیکا ڈی این اے ای بن گیا یہ جو سیکونس ہے جی اے ٹی سی کا جو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ صرف چار پانچ نہیں بلکہ یہ ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں یہ ہوتے ہیں فار ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے ہیومن بیڈا گلوبن جو ریجن ہے ایک پروٹین اس میں جو کروموسوم 11 ہے اس میں 73,321 ہزار ہیں یعنی کہ آپ اگر اس ڈی این اے جو کروموسوم 11 میں ہے ہیومن بیڈا گلوبن اس میں آپ جائیں تو آپ کو تہتر ہزار تین سو اکیس نیوکلوٹائڈ ملیں گے اور اگر ایک اینڈ سے آپ ان کو لکھنا شروع کریں تو وہ یوں بنے گا جی اے اے ٹی سی ٹی اے اور یوں یہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے یعنی کہ اب آپ ڈی این اے کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کی جانب جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے یہ تہتر ہزار ہیں اب یہاں پہ چند باتیں کہ میں آپ کو ایک اور سیکونس دیتا ہوں جو کہ تہتر ہزار پہ ہی مشتمل ہے جس کے اس کو سٹرنگ فارم میں میں نے آپ کو اسی طرح دیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہیومن کروموسوم سے ملتا جلتا مالیکول ہے ڈی این اے ہے تو اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ملتا جلتا ہے تو کس حد تک ملتا ہے اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ایڈ ڈسٹینس ایلبردم ہے کہ آپ ان دونوں کو ایز اے اسٹرنگ آف اے سی ٹی اور جی لیں اور ان دونوں کے درمیان ایڈ ڈسٹینس نکالیں کہ ایک کو دوسرے میں تبدیل کرنے کے لیے منیمم نمبر آف آپریشنس کیا ہیں وہ آپریشنس انسرشن ڈلیشن اور سبسٹیچیوشن کے اگر تو یہ منیمم ڈسٹینس بہت کم نکلے تو پھر آپ کو شک ہوگا کہ یہ دونوں مالیکول جو ہیں یہ کافی قریب ہیں دوسری اس کی جو ایک انتہائی اہم بات یا اس سلسلے میں وہ یہ کہ فرض کریں یہ جو ریپلیکیشن میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں کوئی میوٹیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ جہاں پہ جی آنا تھا وہاں پہ کسی طرح سی آ گیا یہ وہ جنیٹک ڈیفیکٹس ہیں جن کے بنا پہ کافی ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں انسانوں میں نہیں بلکہ تمام جاندار چیزوں میں اب آپ نے ایک اوریجنل مالیکول لیا اور آپ نے ایک اور مولیکول اسی ہیومن یا اسی لیونگ آرگنیزم سے لیا اور اسی کروموسوم کے یہ سیکوینس کو نکالا اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دونوں ہیں تو مختلف لیکن کہاں پہ یعنی کہ وہ میوٹیشن جو ہوئی ہے وہ جو چینج ہوا ہے وہ کہاں پہ ہے کیونکہ اگر وہ آپ کو پتا چل جائے تو یقیناً آپ شاید یہ اندازہ اگر آپ خاص طور پہ مولیکولر بایولوجسٹ ہیں تو شاید آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس چینج کی وجہ سے کیا ڈیزیز جو ہے وہ ممکن ہوگی بلکہ کافی جو ڈیزیزز ہیں خاص طور پہ جینیٹک ڈیزیزز ان کو اسی طرح ہی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا جینیٹک میوٹیشن تھی وہ کیا جینیٹک چینج تھا جس کی بنا پہ یہ چینج ہوا یعنی کہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہوئی تہتر ہزار تو مثال میں میں نے آپ کو دکھائے لیکن جو ریسنٹ ہیومن جینوم پروجیکٹ ہے اس میں اصل میں اب ملین سیکوینس کا بھی جینیٹک کوڈ جو ہے وہ ڈسائفر ہو چکا ہے یعنی کہ یہ جو میں نے جی سی اے ٹی کی سیکوینس آپ کو دکھائے یہ جو لانگسٹ سیکوینس اس وقت موجود ہے وہ تقریباً ملین ہے اب یہاں پہ اندازہ لگائیے کہ آپ اگر وہ میوٹیشنز ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے لیے کیا الگردم استعمال ہوگا بلکہ یہ جو ایڈٹ ڈسٹنس ایلبردم ہے یہ اصل میں ملیکولر بایولوجی میں ہی ڈیوائز کیا گیا تھا اسی پرابلم کو حل کرنے کی خاطر اس ایڈٹ ڈسٹنس کی یا اس پرابلم کی کے دو سٹرنگز ہیں ان میں آپس میں کمپیرزن کرنا ایک تو ہے اس میں ایڈٹ ڈسٹنس نکالنے کے ایک کو دوسرے میں تبدیل کرنے کی خاطر کیا کرنا پڑے گا وہ منیمم سٹیپس کیا ہوں گے اس کی ایک اور ویریشن وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک سیکونس ہے اور ایک اور سیکونس ہے تو دونوں میں شاید کچھ کامن سب سیکونس ہو اس پرابلم کو کہتے ہیں لانگسٹ کامن سب سیکونس پرابلم یعنی کہ دو سٹرنگز ہیں اس میں ایک کو دوسرے میں تبدیل تو نہیں کرنا بلکہ یہ ڈھونڈنا ہے کہ کیا ایک میں کچھ ایسا سیکونس کچھ حصہ موجود ہے جو کہ دوسرے میں بھی ہے آئیے اس کی مثال بھی ہم جینیٹکس میں ہی سے دیکھتے ہیں یہاں پہ اب میں نے دو سیکونسز دکھائے ہیں جو کہ سمجھے ایک بڑے سیکونس کا حصہ ہیں یا خود وہ چھوٹے سیکونسز ہیں پہلا ایس ون اے سی سی جی جی جی ٹی سی جی اے سے لے کے جی اے تک ہے اور دوسرا سیکوینس یہ نیوکلیٹ کا جی ٹی سی جی سی جی جی اے سے لے کے اس آخری اے تک ہے اب یہاں پہ یہ نہیں کہ اس کو میں نے اس میں تبدیل اگر کرنا ہے تو منیمم نمبر آف آپریشن ان سرشن اور سبسٹیچیوشن کے کیا ہیں نہیں میں نے یہ تلاش کرنا ہے یا ایکچولی دو باتیں تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں ایس ون جو ہے وہ بڑا ہے لینتھ میں اور ایس ٹو جو ہے وہ چھوٹا ہے تو پہلا سوال پورے کا پورا ایس ٹو ایس ون میں موجود تو نہیں اور یہ چیز جو ہے آپ اپنے ورڈ میں یا دوسرے ایڈیٹرز میں بھی کرتے ہیں کہ ایک لمبے سٹرنگ کے اندر ایک چھوٹے سٹرنگ کو تلاش کرنا یہ وہ سرچ جو آپ کرتے ہیں ایڈیٹرز میں خاص طور پہ یہ وہ چیز ہے کہ ایک سب سٹرنگ کو ایک بڑے سٹرنگ میں ڈھونڈنا یعنی کہ یہ پورے کا پورا جو ہے اس میں ہے تو نہیں تو یہ تو سب سٹرنگ سرچ اس کے لیے بھی ایک افیشئنٹ الگریدم ہے جو کہ ایکچولی ڈائنامک پروگرامنگ سے نہیں ایک اور طریقے سے ہوتا ہے اور انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں گے وہ ایڈیٹرز میں استعمال ہوتا ہے جو لانگسٹ کامن سب سیکونس پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک سب سیکوینس ڈھونڈو یعنی کہ سی سی ٹی یا یہ جی چھوڑ کے اے اور اسی طرح یہاں پہ بھی وہ ہے ڈھونڈو جو کہ دونوں میں کامن ہے بلکہ میں آپ کو یہ کامن سیکوینس دکھاتا ہوں وہ یہ ہے جی ٹی سی جی ٹی سی جی جی اے اے جی سی سی جی جی سی جی اے اے یہ جو سب اسٹرنگ ہے سی جی اے ٹی کا اصل میں یہ مکمل طور پہ پورے کا پورا تو دونوں سٹرنگز میں نہیں بلکہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ پہلا سٹرنگ لیں اور دوسرا سٹرنگ لیں ان میں سے جو ان کومن ہیں ان کو نکال دیں تو ان میں باقی یہ والا سیکونس جو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے یہ باقی رہ جاتا ہے کہ یعنی کہ یہ جو نیوکلیٹائز ہیں یہ دونوں میں کامن ہے اسی آڈر میں یہ ضرور ہے کہ جی کے بعد فوراً ٹی نہیں یا ٹی کے بعد فوراً سی نہیں ان دونوں کے درمیان شاید کوئی اور بھی ہو لیکن اگر وہ ان کامن نیوکلیٹائز نکال دیں تو یہ جو سیکونس ہے یہ دونوں میں کامن ہے اور اگر میں دوبارہ آپ کو وہ سیکوینس پرانے دکھاؤں تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو کامن سب سیکوینس تھا وہ یہ شروع کے اے سی وغیرہ کو اگر ڈراپ کر دیں تو وہ یہاں کہیں سے اور اس کے بعد کچھ اور ڈراپ ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ نکلتا ہے اسی طرح اس سیکوینس کے اندر میں اگر چاندے کو ڈراپ کروں اور پھر یہ جو کامن سیکوینس ہے اس کے لیٹرز کو لے کے آؤں اور پھر کچھ ڈراپ کروں تو پھر یہ کامن سب سیکوینس نکل آتا ہے لانگسٹ کامن سب پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سب اسٹرنگ کو دونوں سٹرنگز میں نہیں ڈھونڈتے بلکہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ دونوں سٹرنگز میں کامن لیٹرز کیا ہیں اور ان کا سیکوینس جو ہے وہ وہی رہتا ہے جو کہ شروع سے آخر تک نظر آ رہا ہے اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر دو نیوکل جو ڈی این اے مالیکولس ہیں فار ایگزامپل اگر ان میں لانگیسٹ کامن سب سیکوینس جو ہے وہ بہت لمبا ہے یعنی کہ آلموسٹ اس کا سائز جو ہے وہ ڈی این اے کی لینتھ کے برابر ہو جاتا ہے تو چانسیز ہیں کہ وہ دونوں ڈی این اے جو ہیں وہ بہت قریب ہیں یعنی کہ اسپیشیز کے لحاظ سے شاید وہ ڈی این اے جو ہے بڑی کلوز species living جو اسپیشیز ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے ایڈٹ ڈسٹینس اور یہ لانگسٹ کامن سب سیکونس جو ہے ان کی اور بھی کئی آ, مثالیں ہیں ایک اور مثال جو کہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں بلکہ آپ کی گریڈنگ میں ایکچولی استعمال کرتے ہیں وہ ہے پلیجرزم اور اس کی مثال یوں ہے کہ فرض کریں آپ میں سے یا کسی نے اپنا ایک پروگرام جو ہے اسائنمنٹ میں سبمٹ کیا اپنا سی پروگرام سورس کی فارم میں اور کوئی اور صاحب ہیں انہوں نے بھی سبمٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ پروگرام میں نے لکھا ہے حالانکہ ان صاحب نے کسی اور سے وہ سورس لے کے میبی چوری کر کے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کر دیں ویریبل نیمز کو ذرا سا چینج کر دیا یا چند ایک میں بی ڈال دی اب اگر ہم جاننا چاہیں ایز گریڈرز کہ کیا یہ دونوں پروگرامز جو ہیں یہ ایک دوسرے کی کاپی تو نہیں اگر میں ان کو نظروں سے جائزہ جا جانوں, تو شاید مجھے کچھ اندازہ ہو لیکن ایک بہتر طریقہ اور بڑا تیز طریقہ وہ یہ ہے کہ میں ان دونوں کمپیوٹر پروگرامز کو سی پلس پلس کے ایز اے اسٹرنگ لیتا ہوں بس ایک لمبا سا اسٹرنگ اس میں جو اینڈ آف دا لائن کیریکٹر ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیتا ہوں تو فرض کریں ہزار لائنوں کا کوڈ ہے اور ہر لائن میں تقریباً تیس یا چالیس کیریکٹرس ہیں تو یہ تقریباً تیس ہزار کیریکٹر ہوئے اور دوسرے کوڈ میں بھی تقریباً اتنے ہی ہیں اب میں یہ کرتا ہوں کہ دونوں کمپیوٹر پروگرامز کے درمیان ایڈٹ ڈسٹینس نکالتا ہوں اگر یہ ایٹ اے ڈسٹینس بہت چھوٹا نکلا یعنی کہ تھوڑی سی تبدیلی سے ایک پروگرام دوسرے میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو چانسز ہیں کہ یہ دوسرا پروگرام یا ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کی کاپی ہے یہ ہے وہ پلیجرزم یعنی کہ کسی اور کا چرایا ہوا کوڈ اور اس کو یہ پتا چلانے کے لیے کہ یہ پاسبلٹی موجود ہے ایڈ ڈسٹینس ایلو جو کہ ہم دیکھیں گے آسانی سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی اتنا ایکسپینسو نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی ایک اور مثال اسپیچ ریکگنیشن آپ کے پاس ایک شخص کی اسپیچ کا پیٹرن ہے یعنی کہ آپ نے اس کی ویب فارم کو لے کے مے بی میں مے بی میں ان کوڈ کر دیا اب آپ کے پاس ایک ان نون اسپیچ پیٹرن ہے ایز اے تو آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو اسپیچ ان نون ہے یہ اسی شخص کی ہے کہ نہیں وہاں پہ بھی آپ یہ ایڈ, ایڈ ڈسٹنس والا الگریدم استعمال کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ یہ حاصل ہو سکتا ہے کہ کیا یہ دو سپیچ جو پیٹرنس ہیں یا دو جو دو اشخاص نے بولا ہے آیا وہ ایک ہی شخص ہیں یا کہ وہ مختلف شخص ہیں جینیٹکس کے حوالے سے ایڈٹ ڈسٹنس کی کافی اہمیت ہے بلکہ میری تو یہ تجویز ہوگی کہ اگر آپ میں چند حضرات کو اس چیز کا شوق ہو تو کمپیوٹیشنل ملیکولر بایولوجی ایک انتہائی انٹرسٹنگ ایریا ہے جس میں آج کل بہت ریسرچ ہو رہی ہے جینیٹکس کے حوالے سے ہیومن جینو پروجیکٹ کے حوالے سے بلکہ کافی اس میں ڈیزیزز کے حوالے سے بھی ریسرچ ہو رہی ہے تو اگر آپ میں سے حضرات ایسے ہیں جن کا شوق ہے کہ وہ اس ایریا میں جائیں ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ تو ضرور اس کو ایکسپلور کریں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ دیکھیں ہم نے بات شروع کی تھی ایڈ ڈسٹینس کے حوالے سے ایڈ ڈسٹینس جو پرابلم ہے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اب ہم ڈائنامک پروگرامنگ کا سہارا لیں گے ان مثالوں سے میں نے وہ جواز پیش کیا یہ ایٹ اے ڈسٹینس پرابلم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو جہاں تک ڈائنامک پروگرامنگ کا تعلق ہے اس میں یاد ہے وہ ٹو سٹیپ پروسس کہ پہلے جو پرابلم آپ کے سامنے ہے اس کی کسی طرح ریکرسو فارمولیشن کرے یعنی کہ اس میں کوئی ریکرنس ریلیشن یا ریکرسو فارمولا نکال اگر آپ وہ نکال سکتے ہیں تو پھر اس کو باٹم اپ طریقے سے یا ریکرشن ود ریپیٹیشن ریپٹیشن میموائزیشن کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کریں جو پہلا سٹیپ ہے کہ ایک پرابلم کی ریکرسیو فارمولیشن بنانا اب بدقسمتی سمجھ لیجئے یا اس کو ایز اے چیلنج بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں یہاں پہ وہ آرٹ والی بات آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے ایک آرٹ ہے یہ آپ کو مہارت حاصل کرنی ہوگی کہ پرابلم کو دیکھ کے یہ پہچاننا کہ کیا یہ ڈائنامک پروگرامنگ سے حل ہو سکتی ہے اور اگر حل ہو سکتی ہے تو اس کی ریکرسیو فارمولیشن کرنا ایڈٹ ڈسٹنس کے حوالے سے میں یہ کاروائی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بعد میں ہم کچھ اور پرابلم ایریاز بھی دیکھیں گے جس میں ہم ڈائنمک پروگرامنگ استعمال کریں گے بلکہ بعد میں بھی خاص طور پہ جب ہم گرافز میں جائیں گے تو دوبارہ یہ اسٹریٹجی ہم استعمال کریں گے تو فی الحال ایڈ ڈسٹنس کے حوالے سے ڈی پی یا ڈائنمک پروگرامنگ فارمولیشن کیا ہے اور پھر اس سے یہ پرابلم کیسے حل ہوتی ہے آئیے اب وہ الردمک ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں بیر ا وے ٹو ڈسپلے This editing process پلیس دا ورڈ ابو دی ادر یعنی کہ جو ایڈ ڈسٹینس پر ایک لفظ کو آپ نے دوسرے میں جو تبدیل کرنا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک کاروائی یوں ہے کہ دونوں الفاظ جو ہیں جس طرح میں نے وہ فوڈ اور منی کی مثال دی تھی یا آپ اگر وہ مائکروسافٹ ورڈ والی مثال لیں کہ آپ کے پاس ایک انکریکٹ ورڈ ہے اور ایک پاسبل سجیشن ہے دوسرے کی یعنی کہ وہ مسٹیک جو لفظ میں نے غلط ٹائپ کیا تھا اور اصل لفظ مسٹیک ان دونوں کو اوپر نیچے لکھیں اور ان کو جیسے کہ میں نے یہ آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے دو الفاظ میتھس ایم اے ٹی ایچ ایس اور آرٹس اے آر ٹی ایس میں چاہتا یہ ہوں کہ میتھس کو آرٹس میں تبدیل کروں یا وائس ورسا کہ آرٹس کو میں میتھس میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں اور ایڈٹ ڈسٹینس ایلبردم نے مجھے یہ بتانا ہے ایکچولی دو باتیں بتانی ہیں کہ وہ منیمم نمبر آف آپریشن کیا ہیں جن سے میتھس جو ہے وہ آرٹس میں تبدیل ہو جائے اور نہ صرف منیمم کیا ہے بلکہ وہ ایکچوئل آپریشن ڈیلیشن سبسٹیٹیوشن کی ترتیب کیا ہے کہ جب میں ان کو اپلائی کروں تو میتھس جو ہے وہ آرٹس میں تبدیل ہو جائے اچھا اب میں یہ کاروائی مثال کے ذریعے ہی چلاتا رہوں گا اور پھر آخر میں وہ ریکرسو فارملیشن یہاں پہ ایک کاروائی ایک ورڈ کو دوسرے میں تبدیل کرنے کی کچھ یوں ہے کہ اگر ایم کو میں اے میں تبدیل کروں تو یہ سبسٹیوشن ہے اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میتھ کا لیٹر اے ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دو تو دیکھیے دوسری لائن میں جو لفظ آرٹس ہے وہاں پہ میں نے ایک گیپ ایک انڈر اسکور شو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے میں جا کے یا دوسرے میں جانے کے لیے اس لیٹر کو ڈلیٹ کر دو بلکہ اگر آپ دیکھیں تو میتھس اور آرٹس کے اوپر میں نے ایس ڈی آئی ایم ڈی اور ایم لکھا ہے ان کا مطلب ہے جیسے کہ اس کا مطلب کہ ایم کو اے سے سبسٹیچیوٹ کر دو اے کو ڈیلیٹ کر دو اور آر کو انسرٹ کر دو ٹی جو ہے اس کو مینٹین کرو یعنی کہ ٹی جو ہے ٹی ہی رہنے دو ایچ کو ڈیلیٹ کر دو اور ایس کو مینٹین کرو یا میچ ہو گیا تو ان دونوں کو رہنے دو تو لکھنے کا انداز کچھ یوں Okay, the فرسٹ ورڈ ہیز اے گیپ فور ایوری انسرشن آئے اینڈ دا سیکنڈ ورڈ ہیز اے گیپ فار ایوری ڈیلیشن کالمس وتھ ٹو ڈفرنٹ کیریکٹرس کورسپونڈ ٹو سبسٹیچیوشن اینڈ میچز ڈو ناٹ کاؤنٹ اصل میں میچ جو ہے وہ اگر ہمیں پتا چلا کہ ایس جو ہے دوسرے میں بھی ایس ہی رہنا ہے تو یہاں پہ تو نہ انسرشن ہو رہی ہے نہ ڈیلیشن نہ سبسٹیچیوشن یہاں پہ میچ ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ کس نے آپ کو کہا کہ میتھ کو اس طرح لکھو اور آرٹس کو اس طرح لکھو کہ گیپ ہے اصل میں یہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ میتھ کو آرٹس میں تبدیل کرنے کے لیے ایک طریقہ جو ہے یعنی کہ تبدیلی کے لیے منیمم کے لیے نہیں صرف تبدیلی کے لیے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایم کو سبسٹیوٹ اے کو ڈلیٹ آر کو انسرٹ ٹی ویسے ہی ایچ کو ڈیلیٹ اور ایس کو ویسے ہی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے تو اس کو اس طرح لکھیے کہ جہاں جہاں پہلے ورڈ کا لیٹر ڈلیٹ ہوا دوسرے ورڈ میں وہاں پہ ایک گیپ شو کر دیں اور جہاں جہاں دوسرے ورڈ میں ایک لیٹر انسرٹ ہوا وہ پہلے ورڈ میں گیپ کے ذریعے شو کر دیں یہ جو نوٹیشن کہہ لیں اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے ہمارا ایلگردم کچھ ہمیں بتائے گا اصل میں کہ یہ اس ڈی آئی ایم ڈی ایم یہ کیا ہوگا یہ جو آپریشن ہیں اس ڈی آئی اور M کے یہ ایونچولی آپ کا ایلگردم آپ کو بتائے گا لیکن وہ ایلگردم ابھی کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا البتہ جو ایلگردمک کاروائی ہے اس کے لیے ہم یہ گائڈ لائن اب بنا رہے ہیں کہ پہلے یہ جو کنورژن ہے ایک ورڈ کی دوسرے اس کو مے بھی مینولی کر کے دیکھ لو اور جو مینولی نوٹیشن استعمال کرنی ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں انسرشن ہے پہلے ورڈ میں وہاں پہ اسپیس یا بلینک اور جہاں جہاں ڈلیشن ہے وہاں پہ دوسرے لفظ میں بلینک یہ جو اس ڈی آئی ایم ڈی ایم یا جو بھی سیکونس ہے اس کو کہتے ہیں ایڈٹ ٹرانسکرپٹ یعنی اسٹرنگ اوور دی آلفابٹ ایم ایس آئی ڈی دسکرائب اے ٹرانسفارمیشن آف یہاں پہ جو مثال تھی وہ بنی تھی ایس اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر آپریشن کو ہم ایک کوسٹ ویلو دے دیتے ہیں یہاں پہ اب میں نے یہ کیا ایس کو میں نے 1, ڈی کو بھی 1, آئی کو بھی 1, ایم یعنی کہ میچ کو 0 اور اس پنا پہ اس ایڈ ٹرانسکرپٹ کی ایس ڈی آئی ایم ڈی ایم کی کاسٹ نکلی 4 یہ جو نمبر 4 ہے یہ اس ایڈٹ ڈسٹینس کی ایک لحاظ سے کاسٹ ہے اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہماری ایڈٹ ٹرانسکرپٹ بنے یعنی کہ ایک لفظ کو دوسرے میں کنورٹ کرنے کی خاطر جو آپریشنز ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ منیمم نکلے اس کاسٹ کو یہاں پہ لانے کا مقصد پھر میرا خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا ایلگردم یا جو بھی کاروائی ہم کریں اس سے یہ ایڈٹ ٹرانسکرپٹ کی کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے بلکہ اسی ایڈٹ ڈسٹنس کے حوالے سے یہ جو کاسٹ فنکشن اس کو کہہ لیں یا جو کاسٹ کمپٹیشن ہے اس میں یہ جو چار آپریشن ہیں ضروری نہیں کہ وہ ایکول کاسٹ ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا کہ سبسٹیچیوٹ ڈلیٹ اور انسرٹ تینوں جو ہیں ان کی کاسٹ ون ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سبسٹیچیوٹ کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ کر دیں ڈیلیٹ کی کم کر دیں اور انسرٹ کی سب سے زیادہ کر دیں اس صورت الگ جو ہے اس کی کوشش ہوگی کہ کاسٹ منیمائز ہو یعنی کہ وہ سبسٹیٹیوشن کو ترجیح یا ڈلیشن کو ترجیح دے گا انسرشن پہ ہم جو الگردم بنائیں گے اس میں فی الحال کاسٹ جو ہے ایس این ایس ڈی اور آئے کی وہ ایک ہی ہوگی تو ہم نے اب کاروائی اس جانب لے جانی ہے کہ وہ ایبریدم کیا ہے جو کہ ہمیں نہ صرف کاسٹ بتائے منیمم کاسٹ بتائے بلکہ ہمیں وہ آپریشن بھی بتائے یعنی کہ ایک اسٹرنگ کو دوسرے میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ بتائے کہ کہاں پہ سبسٹیچیوشن کریں کہاں پہ ڈیلیشن کریں اور کہاں پہ انسرشن کریں آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو یہ معاملہ ہم اگلی دفعہ مکمل طور پہ پر پریزنٹ کریں گے لیکن میری تجویز کہ آپ کتاب میں یہ جو ایڈ ڈسٹنس یا لانگسٹ کامن سب سیکوینس پرابلم ہے اس کے بارے میں پڑھیے ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہ الگوریتم ڈسکس بھی کریں گے اور پھر مثال کے ذریعے ہم اس کو ایکسیکیوٹ بھی کریں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ